یہ ضروری ہے کہ ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈ کر زکات دی جائے کیونکہ بہت سے سفید پوش لوگ مانگ نہیں سکتے مگر وہ ضرورت مند ہوتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو یقیناً تلاش کریں جو ضرورت مند ہیں اور سفید پوش ہیں اور ان کو دے اور اس کے لیے شریعت نے اتنا بہترین نظام بنایا کہ زکات دیتے وقت نیت تو کرنا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کو بتائیں کہ یہ زکات ہے آپ جانتے ہیں بہت سفید کوشش ایسے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے یہ زکات ہے تو آپ کے منہ پہ پھینک دیں گے میاں میں زکات دے رہے تو آپ اس کو کہیں بھائی یہ توحفہ ہے یہ نظرانہ یہ بچوں کی عیدی ہے یہ کہ آپ دے دیں گے تب بھی زکات ادا ہو جائے گی یہاں تک کہ ہمارے فوقا میں لکھا کوئی غیرت من قسم کا ضرورت مند ہے اور وہ آپ سے زکات خیرات نہیں لیتا کوئی مدد آپ سے نہیں تو اس کو دل میں یہ نیت کر لو یہ زکات اور یہ نیت کر لو, میں واپس نہیں لوں گا گو بھائی یہ ادارن لو یہ ادھار ہے اس کو استعمال کرو جب آ جائے گا تو دے دینا اب یہ بھی اگر کہہ کے دے دیں زکات ادا ہو جائے گی جب وہ دینے آئے دو چار برس کے بعد تو وہ ایک جملہ ہے نا اے بھائی دوست کا حساب دل میں بت دے دیا دے دیا آپ کو کہہ کر اس کو ٹال دو جب بھی زکات ادا ہو جائے گی تاکہ اس کی عزت نفس مجرو نہ ہو کوئی آدمی تزلیل محسوس نہ کرے اپنی آپ سے زکات لے کر